غزوہ احد شوال تین ہجری قال اللہ تعالی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ قریش مکہ جب بدر سے بری طرح شکست کھا کر مکہ واپس ہوئے تو یہ معلوم ہوا کہ وہ کاروان تجارت جس کو ابو سفیان ساحلی راستے سے بچا کر نکال لائے تھے وہ ماہ اصل سرمایہ اور ذر منافع دار الندوا میں بطور امانت محفوظ ہے بدر کی اس بے طرح حزیمت اور ذلت آمیز شکست کا زخم یوں تو ہر شخص کے دل میں تھا لیکن جن لوگوں کے باپ اور بیٹے بھائی اور بھتیجے خیش اور عقاریب بدر میں مارے گئے ان کو رہ رہ کر جوش آتا تھا جذبہ انتقام سے ہر شخص کا سینہ لبریز تھا بلاخر ابو سفیان بن حرب، عبداللہ بن ابی ربیعہ، اخرمہ بن ابی جہل حارث بن ہیشام ہویتب بن عبدالعضیٰ صفوان بن امیہ اور دیگر سرداران قریش ایک مجلس میں جمع ہوئے کہ کاروان تجارت بطور امانت محفوظ ہے اس میں سے اصل سرمایہ تو تمام شرکاء پر بقدر حصہ تقسیم کر دیا جائے اور ذر منافع کلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تیاری میں صرف کیا جائے تاکہ ہم مسلمانوں سے اپنے باپ اور بیٹوں خیش اور اقارب آیان اور اشراف کا جو بدر میں مارے گئے انتقام لیں بیک آواز سب سے نہایت طیب خاطر سے اس درخواست کو قبول کیا اور ذر منافع جس کی مقدار پچاس ہزار دینار تھی وہ سب اس کام کے لیے جمع کر دیا گیا اسی بارہ میں حق شاہ نہوں نے یہ ارشاد فرمایا ان عن سبيل فس ثم تكون عليهم ثم تحقیق کافر اپنے مالوں کو خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روک دیں بس اور بھی خرچ کریں گے اور پھر یہ سب اس پر حسرت اور افسوس ہوں گے پھر بالآخر مغلوب ہوں گے قریش کا عورتوں کو ہمراہ لے چلنا غرضی قریش نے خوب تیاری کی اور عورتوں کو بھی ہمراہ لیا تاکہ وہ رضیہ اشعار سے لڑنے والوں کی ہمت بڑھائیں اور بھاگنے والوں کو غیرت دلائیں نیز لڑنے والے عورتوں کی بے حرمتی کے خیال سے دل کھول کر اور سینہ ٹھوک کر لڑیں گے پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیں گے قبائل میں قاصد دوڑائے کہ اس جنگ میں شریک ہو کر دادے شجاعت دیں اس طرح تین ہزار آدمیوں کا لشکر جمع ہو گیا جن میں سے سات سو زرا پوش تھے اور دو سو گھوڑے اور تین ہزار اونٹ اور پندرہ عورتیں ہمراہ تھیں یہ تین ہزار کا لشکر جرار نہایت کر و سے ابو سفیان بن حرب کی سرکردگی میں پانچ شوال تین ہجری کو مکہ سے روانہ ہوا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے سے اطلاع دینا حضرت عباس نے یہ تمام حالات لکھ کر نبی کریم علیہ صلاۃ تسلیم کے پاس ایک تیز روح قاصد کے ہاتھ روانہ کیے اور قاصد کو یہ تاکید کی کہ تین دن کے اندر اندر کسی طرح آپ کے پاس یہ خط پہنچا دے حضرت پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے مشورہ یہ خبر پاتے ہی آپ نے انس اور مونس رضی اللہ تعالی عنہما کو قریش کی خبر لینے کے لیے روانہ فرمایا انہوں نے آ کر یہ اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے بالکل قریب آ پہنچا ہے بعد ازاں حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کو ان کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا کہ معلوم کریں فوج کی کتنی تعداد ہے حباب رضی اللہ عنہ نے آ کر ٹھیک اندازہ اور صحیح تخمینے سے اطلاع دی تمام شب صاد ابن معاذ اور اسید بن عزیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم نے مسجد نبوی کا پہرا دیا اور شہر کے اطراف و جوانب میں بھی پہرے بٹلا دیے گئے یہ جمعہ کی شب تھی جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا اکابر مہاجرین و انصار نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ ہی میں پناہ گزین ہو کر مقابلہ کیا جائے لیکن جو نوجوان جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور شوق شہادت میں بے چین اور بیتاب تھے ان کی یہ رائے ہوئی کہ مدینہ سے باہر نکل کر ان پر حملہ کیا جائے عبداللہ بن ابی رس المنافقین سے بھی ہوشیار اور تجربہ کار ہونے کی وجہ سے مشورہ لیا گیا اس نے یہ کہا کہ تجربہ یہ ہے کہ جب کسی دشمن نے مدینہ پر حملہ کیا اور اہل مدینہ نے اندرون شہر ہی میں رہ کر مقابلہ کیا تو فتح ہوئی اور جب باہر نکل کر حملہ کیا گیا تو ناکام رہے یا رسول اللہ آپ مدینے سے باہر نہ نکلیے خدا کی قسم جب کبھی ہم مدینے سے باہر نکلے تو دشمنوں کے ہاتھ سے تکلیف اٹھائی اور جب کبھی ہم مدینے میں رہے اور دشمن ہم پر چڑھ کر آیا تو دشمن نے ہمارے ہاتھ سے تکلیف اٹھائی آپ تو مدینے کی ناکہ بندی فرما دیں دشمن اگر بلفرض مدینے میں گھس آیا تو مرد ان کا تلوار سے مقابلہ کریں گے اور بچے اور عورتیں چھتوں سے سنگ باری کریں گی اور اگر باہر سے باہر ہی ناکام واپس ہوئے تو فہول المراد مگر بعض اکابر اور نوجوانوں نے اس پر زیادہ اصرار کیا کہ مدینے سے باہر نکل کر حملہ کیا جائے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو اس دن کے متمنی اور مشتاق ہی تھے اور خدا سے دعائیں مانگ رہے تھے خدا وہ دن لے آیا اور مسافت بھی قریب ہے حضرت حمزہ اور سعد بن عبادہ نعمان بن مالک رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم نے مدینہ میں رہ کر ان کی مدافعت کی تو ہمارے دشمن ہم کو خدا کی راہ میں بزدل خیال کریں گے اور حضرت حمزہ نے یہ کہا قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی میں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گا جب تک مدینے سے باہر نکل کر دشمنوں کا اپنی تلوار سے مقابلہ نہ کر لوں نومان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم کو جنت سے محروم نہ کیجئے قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں ضرور جنت میں داخل ہو کر رہوں گا آپ نے فرمایا کس بنا پر نومان نے عرض کیا اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے برحق رسول ہیں اور میں لڑائی میں کبھی بھاگتا نہیں اور ایک روایت میں یہ لفظ ہیں اس وجہ سے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہوں آپ نے فرمایا صدقتا تو نے سچ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ جنت کے شہدائی اور شہادت کے سودائی یعنی نوجوانوں کا اصرار تو پہلے ہی سے ہے کہ مدینے سے باہر جا کر حملہ کیا جائے لیکن مہاجرین و انصار میں سے بھی بعض اکابر جیسے حنزہ صادب عبادہ شوق شہادت میں بے چین اور بیتاب ہیں اور ان کی بھی یہی رائے ہے تو آپ نے بھی یہی عزم فرما لیا یہ جمعہ کا دن تھا جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر واض فرمایا اور جہاد و قتال کی ترغیب دی اور تیاری کا حکم دیا یہ سنتے ہی خداوند زلجرال کے محبین و مخلصین عاشقین و والہین اور خداوند قدوس کے لقاء کے شائقین کی جانوں میں جان آ گئی اور سمجھ گئے کہ اب اس دنیا کے جیل خانہ اور اس کفت سے ہماری رہائی کا وقت آ گیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری اور سلا پوشی حصر کی نماز سے فارغ ہو کر آپ حجر شریفہ میں تشریف لے گئے اور صاحبین یعنی آپ کے وہ دو ساتھی جو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہے اور عالم برزخ میں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور میدان حشر اور حوض كوثر اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے یعنی ابو بکر و امر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی آپ کے ساتھ حجرے میں گئے ہنوس آپ خجرائے مبارکہ سے باہر تشریف نہ لائے تھے کہ سعد ابن معاذ اور اسید ابن حغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لوگوں سے کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر جا کر حملہ کرنے پر مجبور کیا حالانکہ آپ پر اللہ کی وہی اترتی رہتی ہے مناسب یہ ہے کہ آپ کی رائے اور منشاہ پر چھوڑ دیا جائے اتنے میں آپ دو ذرہیں تو تو پہن کر اور مسلح ہو کر باہر تشریف لے آئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے غلطی سے خلاف مرضی مبارک اصرار کیا جو ہمارے لیے کسی طرح مناسب اور زیبہ نہ تھا آپ صرف اپنی رائے پر عمل فرمائیں آپ نے فرمایا کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ ہتھیار لگا کر اتار دے یہاں تک کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرے اب اللہ کے نام پر چلو اور میں جو حکم دوں وہ کرو اور سمجھ لو کہ جب تک تم صابر اور ثابت قدم رہو گے تو اللہ کی فتح اور نصرت تمہارے ہی لیے ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی اور فوج کا معائنہ گیارہ شوال یوم جمعہ بعد نماز اثر آپ ایک ہزار جمعیت کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے آپ گھوڑے پر سوار تھے اور سات بن معاذ اور سات بن عبادہ رضی اللہ عنہما جرہ پہنے ہوئے آپ کے آگے آگے تھے اور سب مسلمان آپ کے دائیں اور بائیں چلتے تھے یہ تمام تفصیل طبقات ابن سعد اور زرقانی میں مذکور ہے مدینہ سے باہر نکل کر جب مقام شیقین پر پہنچے تو فوج کا جائزہ لیا ان میں جو نو عمر اور کم سن تھے ان کو واپس فرمایا جن میں سے بعض کے نام حسب ذیل ہیں اسامہ بن زید زید بن ثابت ابو سعید قدری عبداللہ بن عمر اسید بن ظہیر عرابہ بن اوس براء بن عازب، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں سترہ صحابی پیش کیے گئے جن کی عمر چودہ چودہ سال کی تھی نبی کریم علیہ السلام نے واپس کر دیا جب ایک سال بعد پندرہ سال کے سن میں پیش کیے گئے تو آپ نے اجازت دی ان کمسنوں میں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بھی تھے انہوں نے یہ ہوشیاری کی کہ انگوٹھوں کے بلتن کے کھڑے ہو گئے تاکہ دراز قامت معلوم ہو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. نیز ان کی نسبت یہ بھی کہا گیا کہ یہ بڑے تیر انداز ہیں سمرہ بن جندب جو انہی کے ہمسن تھے انہوں نے نہایت حسرت بھرے الفاظ میں اپنے اللہی باپ مری بن سنان سے کہا اے باپ رافے کو تو اجازت مل گئی اور میں رہ گیا حالانکہ میں ان سے زیادہ قوی ہوں رافے کو پچھاڑ سکتا ہوں مری بن سنان نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے رافع کو اجازت دی اور میرے بیٹے کو واپس فرمایا حالانکہ میرا بیٹا رافے کو پچھاڑ سکتا ہے آپ نے رافع اور ثمرا کی کشتی کرائی سمرا نے رافع کو پچھاڑ دیا آپ نے ثمرا کو بھی اجازت دی بچے اور بوڑھے جوان اور ادھیڑ سب کے سب ایک ہی شراب کے مخمور اور ایک ہی نشے کے چور تھے شہید ہونے سے پہلے ہی خنجر تسلیم سے شہید ہو چکے تھے رضی اللہ تعالی عنہم ہم برضو لشکر اسلام سے منافقین کی علیحدگی اور واپسی جب آپ بہت کے قریب پہنچے تو رس المنافقین عبداللہ بن اوبئی جو تین سو آدمیوں کی جمعیت اپنے ہمراہ لایا تھا یہ کہہ کر واپس ہو گیا کہ آپ نے میری رائے نہیں مانی ہم بے وجہ کیوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں یہ جنگ نہیں ہے اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے تو تمہارا ساتھ دیتے انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وليعلم الذين لا تقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أي دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكسر يومئذ أقرب منهم من الإيمان يقولون بأفواههم ما واللہ بما اب نبی کریم علیہ حصلاتو و تسلیم کے ساتھ صرف سات سو صحابہ رہ گئے جن میں صرف سو آدمی زرہ پوش تھے اور سارے لشکر میں صرف دو گھوڑے تھے ایک آپ کا اور ایک ابو بردہ بن نیار حارسی کا قبیلۂ خضرت میں سے بنی سلمہ نے اور قبیلہ اوس میں سے بنی ہارسہ نے بھی ابن ابی کی طرح کچھ واپسی کا ارادہ کیا اور یہ دونوں قبیلے لشکر کے دونوں طرف تھے توفیق خداوندی نے ان کی دستگیری کی خدا نے ان کو بچا لیا اور واپس نہیں ہوئے انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ای واللہ اللہ <محبت> <تصفح> یاد کرو اس وقت کو جب ہمت ہار دی تم میں کے دو گروہوں نے اور اللہ ان کا مددگار تھا اس لیے وہ واپسی سے محفوظ رہے اور تمام مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے ہنوز آپ مقام شیخین ہی میں تھے کہ آفتاب غروب ہو گیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور یہیں شب کو قیام فرمایا اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے تمام شب لشکر کی پاسبانی کی وقتاً فوقتاً لشکر کا ایک چکر لگاتے اور واپس آ کر آپ کے خیم مبارکہ کا پہرہ دیتے شب کے آخری حصے میں آپ نے کوچ فرمایا جب احد کے قریب پہنچے تو صبح کی نماز کا وقت آ گیا بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان اور اقامت کہی اور آپ نے اپنے تمام اصحاب کو نماز پڑھائی ترتیب فوج نماز سے فارغ ہو کر لشکر کی جانب متوجہ ہوئے مدینہ کو سامنے اور عہد کو پسے پش رکھ کر صفوں کو مرتب فرمایا اور جو صفیں چند لمحہ پہلے خداوند زلجرال کی تعظیم و اجرال کے لیے دست بستہ کھڑی ہوئی تھیں اب وہ اس کبیر متعال کی راہ میں جام بازی اور سرفروشی اور اس کے راستے میں جہاد و قتال کے لیے کھڑی ہو گئیں صحیح بخاری میں بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کا ایک دستہ جبل احد کے پیچھے بٹھلا دیا تاکہ قریش پشت سے حملہ نہ کر سکیں اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر مقرر فرمایا اور انہیں یہاں سے نہ ہٹنے کی تاکید فرمائی قریش کے لشکر کا حال قریش کا لشکر چہار شمبا ہی کو مدینہ پہنچ کر بہت کے دامن میں پڑاؤ ڈال چکا تھا جس کی تعداد تین ہزار تھی جن میں سے سات سو پوش اور دو سو گھوڑے اور تین ہزار اونٹ تھے اور اشراف مکہ کی پندرہ عورتیں ہمراہ تھیں علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ سوائے خناس اور ہمراہ کے یہ سب عورتیں بعد میں چل کر مشرف بہ اسلام ہوئیں رضی اللہ تعالی انہ قریش نے اپنے لشکر کے میمنا پر خالد بن ولید کو اور میسرہ پر اکریمہ بن ابی جہل کو اور پیادوں پر صفوان بن امیہ کو اور کہا جاتا ہے کہ عامر بن آز کو اور تیر اندازوں پر عبد اللہ بن ابی ربیہ کو افسر مقرر کیا مگر بعد میں چل کر قریش کے یہ پانچوں عمرائے لشکر مشرف و اسلام ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مجاہدین سے خطاب جب فریقین کی صفح مرتب ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار ہاتھ میں لے کر یہ فرمایا میں اخذ صیف بحقی کون ہے جو کہ اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے یہ سن کر بہت سے ہاتھ اس سعادت کے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک روک لیا اتنے میں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور رض کیا یا رسول اللہ اس تلوار کا کیا حق ہے آپ نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس سے خدا کے دشمنوں کو مارے یہاں تک کہ خم ہو جائے حافظ ابو بشد دولابی نے اس حدیث کو کتاب الکناہ میں حضرت زبیر سے روایت کیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے کسی مسلمان کو کبھی قتل نہ کرنا اور اس کو لے کر کبھی کسی کافر کے مقابلے سے فرار نہ ہونا ابو دجانہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں یعنی اس کا حق ادا کر دوں گا آپ نے فوراً وہ تلوار ابو جانا کو مرحمت فرما دی آغاز جنگ اور مبارزین قریش کا ایک ایک کر کے قتل قریش کی طرف سے سب سے پہلے میدان جنگ میں ابو عامر نکلا جو زمانہ جاہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا اور زہد اور پارسائی کی وجہ سے راہب کے نام سے پکارا جاتا تھا جب مدینہ میں اسلام کا نور چمکا تو یہ چھپرائے چشم اس کی تاب نہ لا سکا اور مدینے سے مکہ چلا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے راہب کے فاسق نام تجویز فرمایا اس فاسق نے مکہ آ کر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے آمادہ کیا اور مارکہ احد میں خود ان کے ساتھ آیا اور یہ باور کرایا کہ قبیلہ اوس کے لوگ جب مجھ کو دیکھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر میرے ساتھ ہو جائیں گے پہلا مبارز چنانچہ مورقۂ عہد میں سب سے پہلے یہی ابو عامر میدان میں آیا اور للکار کر کہا یا معاشر ال اوسی ان ابو عامر یعنی اے گرو اوس میں ابو عامر ہوں خدا اوس کی آنکھیں ٹھنڈے کرے جنہوں نے فوراً ہی یہ جواب دیا لا انعام اللہ بکآین یا فاسق اے خدا کے فاسق اور نافرمان خدا کبھی تیری آنکھ ٹھنڈی نہ کرے ابو عامر یہ دندان شکن جواب سن کر خائب و خاصر واپس ہوا اور جا کر یہ کہا کہ میرے بعد میری قوم کی حالت بدل گئی دوسرا مبارز بعد بادزہ مشرقین کا علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں آیا اور للکار کر یہ کہا اے اصحاب محمد تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالی ہم کو تمہاری تلواروں سے جلدی جہنم میں پہنچاتا ہے اور ہماری تلواروں سے تم کو جنت میں جلد پہنچاتا ہے بس کیا تم میں سے ہے کوئی جس کو میری تلوار جلد جنت میں یا اس کی تلوار مجھ کو جلد جہنم میں پہنچائے یہ سنتے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ مقابلے کے لیے نکلے اور تلوار چلائی جس سے سر کے دو حصے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوئے اور اللہ اکبر کہا اور مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تیسرا مبارز بعد بعداں عثمان بن ابی طلحہ نے عالم سنبھالا اور یہ رج پڑتا ہوا میدان میں آیا انََ اعلیٰ اہل لوایٔ حق ان تخبصادۃ و او دقا علم بردار کا یہ فرض ہے کہ لڑتے لڑتے اس کا نیزہ دشمن کے خون سے رنگین ہو جائے یا ٹوٹ جائے حضرت حمزہ نے بڑھ کر حملہ کیا اور عثمان کے دونوں ہاتھ اور دونوں شانے صاف کر دیے اور عالم اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا کام تمام ہوا چوتھا مبارز اس کے بعد ابو سعد بن ابی طلحہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فورن ہی ایک تیر تاک کر اس کے حلق پر مارا جس سے اس کی زبان باہر نکل آئی آگے بڑھ کر فوراً قتل کیا پانچواں مبارز اس کے بعد مساف بن طلحہ بن ابی طلحہ نے عالم اٹھایا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں قتل کیا چھٹا مبارز اس کے بعد حارث بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اس کو بھی عاصم رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں قتل کیا ساتواں مبارز پھر قلع بن طلحہ بن ابی طلحہ نے علم ہاتھ میں پکڑا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر قتل کیا مبارز بعد جلاس بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا فوراً ہی حضرت رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کیا نواں مبارس اس کے بعد ارتاط شرجیل نے جھنڈا وہ ہاتھ میں لیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کا کام تمام کیا دسواں مبارس شریح بن قارض عالم لے کر آگے بڑھا آنن فانن اس کا بھی کام تمام ہوا شریح کے قاتل کا نام معلوم نہیں کہ کون تھا گیارہواں مبارس اس کے بعد ان کا غلام جس کا نام سواب تھا وہ عالم لے کر سامنے آیا حضرت سعد بن ابی وقاص یا حضرت حمزہ یا حضرت علی رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک نے اس کا بھی کام تمام کیا اس طرح سے قریش کے بائیس سردار مارے گئے جن کے نام علامہ ابن شام نے بتفصیل تفصیل ذکر کیے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا ہے کہ فلا فلا سردار فلا فلا صحابی کے ہاتھ سے قتل ہوا ابو دوجانہ رضی اللہ عنہ کی بہادری ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار عطا فرمائی تھی نہایت شجا اور بہادر تھے اول انہوں نے اپنا ایک سرخ امامہ نکالا اور سر پر باندھا اور اکڑتے ہوئے میدان میں نکلے اور یہ اشعار زبان پر تھے ان لدی آحدنی خلیلی ونح نبصفِ لدن نخیلی میں وہی ہوں جس سے میرے اس دوست نے عہد لیا ہے کہ جس کی محبت میرے خلال قلب یعنی اندرون قلب میں شرایت کر چکی ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درا حال کہ ہم پہاڑ کے دامن میں نخلستان کے قریب تھے اللہ اقومت دہر فی عظرب و بسیف اللہ و وہ عہد یہ ہے کہ کبھی پیچھے کی صف میں نہ کھڑا ہوں گا اور اللہ اور اس کے رسول کی تلوار سے خدا کے دشمنوں کو مارتا رہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو اکڑتے ہوئے دیکھ کر یہ فرمایا یہ چال اللہ کو سخت ناپسند ہے مگر ایسے وقت میں یعنی جب کہ محض اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے مقابلے میں ہو اپنے نفس کے لیے نہ ہو ابو دجانہ صفوں کو چیرتے چلے جاتے تھے جو سامنے آ گیا اسی کی لاش زمین پہ ہوتی تھی یہاں تک کہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بالکل سامنے آ گئی ابو دجانہ نے اس پر تلوار اٹھائی مگر فورن ہی ہاتھ روک لیا کہ یہ کسی طرح زیبہ نہیں کہ خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو ایک عورت پر چلایا جائے ایک روایت میں ہے کہ جب ابو دجانہ ہندہ کے قریب پہنچے تو اس نے لوگوں کو آواز دی مگر کوئی شخص اس کی مدد کو نہ پہنچا ابو دجانہ فرماتے ہیں مجھ کو اس وقت یہ اچھا نہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو ایک بے پناہ اور بے سہارا عورت پر آزماؤں